السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <assistir> الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفام أما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من تركها فقد هدم الدين وقال صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني افقه قولي أمين يا رب العالمين نماز سيمة عليك نماز کے فضائل اس کی اہمیت ہمارا موضوع ہے اس کے فکی مسائل جو ہیں ان پہ ان شاء تھوڑی سی مختصر گفتگو ہوگی ہمارا موضوع جو اصل میں ہے وہ اس کی اہمیت اس کی عظمت ضرورت اس کے اثرات یہ ہمارا موضوع ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم سب سے پہلی ذمہ داری سب سے پہلا فرق نماز جب بھی کسی آدمی کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے کے بعد کانٹیکٹ نمبر جو ہوتا ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے کہ جی اپنا نمبر مجھے دے دیں اور میرا نمبر آپ لے لیں تاکہ جب ضرورت ہو اور وہ بھی آپریٹر والا نہیں بلکہ ڈائریکٹ نمبر جو جتنا کلوز ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ نمبر دیا جاتا ہے. پھر جو سے زیادہ کلوز ہوتا ہے اس کو گھر کا دیا جاتا ہے نماز دھار کا نمبر حضرت موسا علیہ السلام سے جب اللہ کی ملاقات ہوئی اپنا تعارف کروایا اللہ نے تو پھر کنٹیکٹ نمبر دیا فرمایا تعلیم جب میری یاد آئے تو نماز کو کھڑے ہو جانا سدرت المتہا سے نکل کے سیدھا میرے قدموں میں پہنچ جاؤ ڈائریکٹ نمبر ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تعارف کروایا اننی ان اللہ لا الہ اللہ انا فاڈو ایموسا میں اللہ ہوں انہ ان اللہ, اللہ لا الہ الا انا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں سوائے میرے خواب سو غلامی بھی میری کرو جب تیرا بگاڑ کچھ نہیں سکتا کوئی اور تجھے دے کچھ نہیں سکتا کوئی میرے سوا تو پھر غلامی کسی کی کرنے کا فائدہ کیا غلامی تو تب آدمی کرتا ہے نا سر نیچے کرتا ہے کہ کسی سے ملنے کی توقع ہو اس لا کے ساتھ اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے اللہ انا میرا دروازہ کھلا ہوا فا ابنی غلامی میری کرو مسلح اور نماز کو کھڑے ہو جایا کرو جب میری یاد آئے تو نماز نفل کی نیت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلی <تصفح> ربہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہو اور جو آدمی کلوز ہوتا ہے کانوں کے پاس آ کے وہی بات کرتا ہے دوسرا تو دور سے کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے سرگوشی آدمی اسی سے کرتا ہے آپ کا مملکت پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو سیکٹری ہوتا ہے اس کے جو اسٹینٹ ہوتے ہیں اس کے جو مشیر ہوتے ہیں ایڈوائزر ہوتے ہیں کانوں میں جا کے بات وہی وہ کرتے ہیں کوئی صحافی جا کے کان میں بات نہیں کر تو یونادی جو ہوتا ہے یہ تقرب کا ایک اظہار ہوتا ہے منافقین کیا کرتے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول سے بہت کلوز ہیں جا کے خام خواہ حضور کے کانوں کے پاس بات کیا کرتے تھے پتہ نہیں ایسے ہی لیکن پتہ یوں چلتا تھا کہ بھائی بڑے کلوز سربوتیاں ہوتی اس سے جو مخلص مسلمان تھے مومن تھے ان کے دل بڑے دکھتے نافق آدمی آدمی نے آپ کو یوں پوز کرتا ہے کہ یہ حضور کے بڑے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرگوشی ٹیکس لگا دیا کہ جب تم قد منہ بہ نہ یا دئی سا رکھا سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو اور یہ ویک پوائنٹ تھا منافقین کا چمڑی جائے دمڑی نہ دائے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو انہوں نے سرگوشیاں کرنی بند کر دیں اور اس ٹیکس کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سرگوشی کی حضور سے کسی معاملے میں اور سدکا جمع کروایا گریب کو دے دیا اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن بہرحال ہو گئے منافقین جو ہے وہ. ننگے ہو گئے. پتا چلے. تو یہ جو سرگوشی ہے یہ تقرب کا اظہار ہوتی ہے فرمایا المسلی رباح نماز پڑھنے والا وہ جو آستا آستہ بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا دوسری بات حضور نے فرمائی کہ بندہ سب سے زیادہ قریب رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سر سجدے میں رکھتا اور یوں سمجھ لو کہ بندے کا سر رب کے قدموں میں ہوتا اس کے بعد باقی کیا بچتا ایک انگریز مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا ہوں کہ صاحب آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا کیوں مسلمان ہو گئے دیکھیں اپنا آپ تو پتا ہوتا نا کہ ہمارے اندر تو کوئی ایسا باقی نہیں ہے کوئی چیز کے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا اتنی بدحالی میں بھی ان کو کون سی چیز اسلام میں لائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو سٹڈی کیا ہے اور مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا اسلام کی طرف وہ یہ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈائریکٹ نمبر دے دیتا قال عربوں کو متڑی تمہارا اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو نہ درمیان میں کوئی فیکٹری ہے نہ درمیان میں کوئی پوپ ہے نہ درمیان میں کوئی پنڈت ہے نہ درمیان میں کوئی پیر ہے نہ درمیان میں کوئی مولوی ہے نہ علامہ ہے میرے ساتھ بات کرو کالا رب و تمہارا رب کہتا میرے ساتھ بات کرو یہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے جو بھی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے فدرت المنتہا کراس کر کے میرے دربار میں پہنچ جاتا کرو بات کیا کرنی انہوں نے کہا کہ اسلام میں پوپ نہیں ہے درمیان میں کوئی بندہ کھڑا ہو کوئی چپراسی صاحب سے جو آدمی بےتکلب ہوتا ہے صاحب کا بھائی ہو دوست ہو اور وہ چاہتا ہے کہ صاحب کو سرپرائز دے اندر جا کے کہ دیکھو کون آیا اٹھ کے کھڑے یار تم کدھر آئے اور چپڑا چپراسی رستے میں ٹانگ رکھے کدھر جا رہے اس وقت بڑا غصہ آتا ہے سی میں سرپرائز دینا چاہتا ہوں اور یہ ٹانگ اڑا رہے تو یہ جو درمیان میں ٹانگ اڑاتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ بات کرو کون سا کیا ہے؟ کنفیس کرو کنفیشن کنفیشن باکس میں آ کے تم بتاؤ کیا کیا ہے جو اس کے بعد ہم تم ایک ٹکٹ بیچیں گے اتنے پاؤنڈ کا اتنے ڈالر کا اور تمہاری بات آگے پہنچا دیں گے تم جاؤ واپس یہ چپڑاسی اور اللہ نے کوئی چپڑاسی نہیں سالک عبادی انی قریبی جب میرے بارے میں ہاں آپ سے کوئی فتو پوچھے یس عن کا قل یتاما عن یس الحرام قل انشار عن المحیض قل کا عن محد قل یس ال کا انل لیکن یس ال کا قریب یعنی فرمایا قل فرمایا میرے ساتھ بات کرو میں نبی سے زیادہ قریب ہوں تمہارے وہاں سوال کرنے سے زیادہ قریب میری ذات کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے مجھ سے کچھ مانگنا ہے میرے برائے رفت بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمت دلائی ہے انکرج کیا ہے رب سے مانگ دا. میں بھی رب سے مانگتا توبہ کرو میں بھی رب سے توبہ کرتا ہوں تغفار کرو میں بھی سودہ زیادہ زیادہ کرتا تو نماز اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلے آتا بھی یہی ہے ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد اس کے پاس اگر زکات دینے کے پیسے ہیں تو اس کے مسلمان ہونے کی تاریخ سے اگلا سال جب پورا ہوگا تو وہ زکات دے ایک سال کی حج پتہ نہیں کتنے مہینے دور ہے پھر آج آ جا بھی جائے تو پتہ نہیں استطاعت ہے یا نہیں ہے کرنے ہو سکتا ہے زندگی بھر نہ کرتے, ہو سکتا ہے زندگی بھر زکات نہ دے روزے ہو سکتا ہے دو چار مہینے ابھی دور ہوں پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا روزہ نہیں ہے جی آپ کو فلاں بیماری ہے فلاں بیماری, ہے, فلان بیماری ہے. نماز زور کو ایمان لایا ہے تو دو ڈھائی گھنٹے کے بعد کھاؤ بھائی لگوا اثر کو لایا ہے تو دو ڈھائی گھنٹے کے بعد مغرب مغرب کو لایا تو دو ڈھائی گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ایک دن کے اسے آکے اپنا ثابت سابت کرندہ جب آ کے رب کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے ہم تو بغیر سوچے سمجھے سر رکھتے یہ سر بڑی عزت والی چیز ہے اسی لیے پاگ اس کے اوپر باندھتے پاؤں پہ کوئی نہیں پگ باندھتا گھٹنے پہ کوئی نہیں باندھتا سر پہ پگ باندھتا اور جب کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو سر نہیں رکھتے سر کے اوپر جو رکھا ہوا کپڑا ہے وہ اتار کے, اس کے قدموں میں رکھتے کہتے ہیں جی ماں نے دوپٹا اس کے قدموں پہ رکھ دیا اور باپ نے اپنی پگ جو ہے وہ اس کے قدموں پر رکھے سار نہیں رکھتے سار کے ساتھ لگا ہوا کپڑا اتنا عزت دار ہوتا ہے کہ وہ رکھو انگریز آپ دیکھتے ہیں کہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرنا اس کے ساتھ سلام کر سار اتنی عظمت والی چیز جگہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے لیے محسوس کر کہ یہ صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے اور اگر کسی اور کے آگے جھکایا تو یہ خیانت اور جب میرے سامنے جھک گیا تو اب کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اس پہ میرا نام لکھا گیا وہ <متحد> سر جو ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے اگر رب کے سامنے بھی جھک گیا تو کیا کمال ہے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے سامنے جھکنے والا سر رب کے سامنے بھی جھک گیا کوئی کمال نہیں اسی کو اقبال نے کہا کہ میں سر بسدا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز یہ سر پتا نہیں کتنی جگہ تو رکھتا ہے یہ جھٹا سر لے کے آ رب کے سامنے ساری دنیا کے سامنے تن جانے والا سر جب رب کے سامنے ٹکتا ہے تو اللہ فخر کرتا دیکھو ہے دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے کوئی استقامت کوڑے مار مار کے چودہ سال کنویں میں ڈال کے آروں سے چیر کے لوگ چاہتے اس کے سر کو جکائے نہیں رکھتا اور میرے سامنے دیکھو بن دے رکھ دیا اس سجدے کی اہمیت ہوتی ہے اور مومن کو سبق بھی یہی رات کو رب کے سامنے سر نیچا روو اور دن کو سر تن کے رکھو معاشرے کے اندر تو کمالا تھا کے بارے میں کہ گاؤں جا رہے تھے سر جو کہ کون کا ترکا ترک سر اٹھا کے کرو قوم کی احانت مت کرو ایک لوٹی قوم نے کو خدی دی غلط دی غلط رستے پہ لے گیا لیکن سر اٹھا کے لے کے گیا ہے اسی طرح عمر فاروق رضیلہ تالانہوں نے ایک شخص کو دیکھا اسی طرح سر چکائے جا رہے ہیں مر جانا پاؤں سے جان نکل جانا یہ کوئی تقوی کی نشانی نہیں ہے یہ تمرد ہے جیسے بچہ بہانا کرتا ہے منہ لٹکا لیتا مجھے بخار ہو گیا سر چھٹی دے دیں کائر سر اٹھا کے چلو تقوی گردن میں نہیں ہے تقوی دل میں ہے دل کو جھکاؤ گردن اٹھا کے رکھو بندہ جب رب کے سامنے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سارے سجدوں سے آزاد ہو گیا اب یہ ماتھا اس نے رب کے نام لگوا دیا اب کوئی اس کی گردن جی سک جھکے گی تو رب کے سامنے جھکے باقی جتنی عبادات ہیں ان میں حالات کے مطابق رخصت سفر کر رہے نہ رکھو لیکن یہاں فرمایا کہ اس کو کرو لیکن پڑھو پھر اکیلی نماز ہے جماعت کی نماز ہے جمعہ ہے عید ہے یہ سفر فرد سے اجتماعیت کی طرف چلتا ہے انفرادی نماز اس سے زیادہ ثواب جماعت کی نماز محلے والے مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز ایک امام کے پیچھے پڑھو تمہاری تربیت ہو ایک دوسرے کے احوال تمہیں معلوم ہوں آپس میں تمہارے اندر یکجہتی یگانگت پیدا ہو پھر دو چار محلوں کے لوگ مل کے سات آٹھ دن کے بعد ایک بڑی مسجد میں وہاں ملو وہ اجتماع جو پہلے محلے کی سطح پہ دن میں پانچ مرتبہ ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ دو چار محلے مل کے تو جمعے کی نماز اس میں زیادہ سوال پھر پورے گاؤں کے لوگ سال کے بعد عید آتی دو مہینے دس دن بعد دوسری عید آ جاتی سفر اجتماعیت پھر جہاں اجتماعیت آتی ہے وہاں اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شخص گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر اس کے بھی کچھ حقوق ہیں یعنی اسلام جو ہمسائگی کا تصور دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سفر میں تمہارے ساتھ ہے وہ بھی تمہارا ہمسایا ہے اور جو نماز کی سہ میں تمہارے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا وہ بھی تمہارا ہم ہے وہ صاحب جو شخص تمہارے ساتھ کھڑا ہے اس کے بھی حقوق بل والین احسان و بل قربا ولی تاما ول مساکین قربا واحب تو اس میں اگر ایک آدمی ٹانگے زیادہ چوڑی کر کے دیکھا ساتھ جو بیٹھا ہوا یہ مسکین سا آدمی دبا لیا اس کو ڈیڑھ سیٹ خود قابو کر لی اور اس کو تھوڑا سی جگہ دی بولنے والا نے پوچھا جائے کرایہ برابر دیا تھا جگہ زیادہ کیوں ملی سف میں کھڑے ہو اپنی گنجائش سے زیادہ تو نے چوڑا ہو کے کھڑے ہوئے ہو ت نے حق مارا ہے کسی دو آدمی چوڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں ایک آدمی کی جگہ مار لیتے یعنی ایک جگہ جگہ بنتی ہے تھوڑی سی تو اگر اس جگہ کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو جائے فوراً تو وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جگہ مل جاتی ہے جب بندے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ایک ایک انچ جگہ بھی اگر وہ مارے نا تو عام طور پہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اگلا پاؤں تھوڑا سا چوڑا کر لے پچھلے کو وہیں رکھتا ہے تھوڑی سی جگہ مار لیتا وہ گویا اسے یوں کہا گیا تھا کہ جگہ پوری کرو چھ آدمی اگر ایک ایک جگہ کھائیں گے تو چھ انچ جگہ ماری گی اور بارہ آدمیوں کے بعد ایک فٹ جگہ ایک آدمی کی جگہ چلی گئی تو یہ کیا ہوا ہے ایک بندے کی جگہ جو کھائی آپ کو ہاتھ حاصل نہیں زیادتی. ایک مسلمان کو آپ نے پہلی سب کے ثواب سے محروم کر دیا آس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اجتماعیت ہوتی ہے وہاں کے کچھ حقوق ہوتے اپنی نماز پڑھنی ہے جیسی بھی آپ نے جیسے بھی لباس میں آپ ستر ڈھکا ہوا ہے تو پڑھ لیں لیکن اگر آپ نے مسجد میں آنا ہے تو فرمایا زینتکم تک کل مسجد ہر مسجد میں بان سنور کے آیا بہترین لباس پہنو بہترین خوشبو استعمال کرو بال بناؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھوں اور ایک بندہ داخل ہوا مسجد نبی میں اس پہ جب نظر پڑی تو اس کی داڑھی الجھی ہوئی بال الجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آپ کا اشارہ نکل دو نکل دو وہ بندہ سمجھ گیا گیا اور جب جا کے تو بال ٹھیک کر کے داڑھی واڑی کنگی کر کے واپس آئے اللہ کے رپول صلی اللہ وسلم نے آواز فرمایا کہ اب اس بندے کو تم دیکھو اب یہ اچھا لگتا ہے یا پہلی دفعہ جب آیا تھا تو اچھا لگتا تم میں سے کوئی جب مسجد میں آئے تو اپنا حلیہ درست کر کے آئے یوں نہ آئے جیسے شیطان آتا ہے چہرے پہ رونق ہونی چاہیے کسی سے ملاقات کس سے کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے ملاقات کرنے آ رہے ہو کہیں انٹرویو دینے جانا ہو تو دو گھنٹے پہلے شروع ہو جاتے شوز پالش ہو رہے ہیں جرابیں نکالی جا رہی ہیں کپڑے تیری کیے جا رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی ایم اپوائنٹمنٹ ہے کہیں اور اب سے ملاقات کے لیے آنا ہے تو وہ سلیپنگ سوٹ پہنا ہو, اسی میں چلے آ رہے لنگوٹی کسی ہوئی ہے اوپر پہنی پہ تم یہاں یہ باورچی خانہ ہے کوک بن گیا آ گئے ہو تم جس حالت میں بندہ کسی کے سامنے جانے سے شرمائے اس حالت میں اگر وہ مسجد میں آیا ہے تو ظلم کیا ہو رب سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے لیے بند سور کے آئے اس نے تمہیں بنایا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ تُو اس کے لیے زینت اختیار پاکستان میں کجیب عجیب ماحول ہے وہ جو ہم نے ٹوپی کو لازم کر دی اور وہ بھی مسجد کی ہاتھ تک حالانکہ صرف مسجد میں سر ڈھکنا سنت نہیں مومن کی زینت یہ ہے کہ اس کا سر ہر حال میں ڈکر ہے رب تمہیں عزت دینا چاہتا ہے آپ کو پتا جب کوئی آدمی کسی اہم جگہ جاتا ہے ہمارے یہاں جب کوئی نمبردار نمبردار نے کہیں جانا ہو یا کہیں کسی جرگے میں جانا تو وہ کیا کہتے تھے اندرو صافا کڈی بھائی کہ اسی طرح ننگے ساتھ چلے جاتے تھے وہ سر پہ کچھ باندھ کے جاتے تھے اور جب گلی میں نکلتے تھے آرے کو پتا چلتا تھا کہ چودھری صاحب کتنے جا رہے ہو ہم نے اس کو مخصوص کر دیا اس سنت کو صرف مسجد کے. مسجد میں ٹوپی پہننی ہے حالانکہ نماز اور ٹوپی کا کوئی تعلق یہ ایک مستقل سنت ہے جیسے داڑھی ایک مستقل سنت ہے اگر کوئی آدمی داڑھی مسجد میں لٹکا دے یعنی آئے ٹوپیاں رکھی ہیں آپ نے وہ بھی مستقل سنت ہے داڑھی بھی مستقل سنت ہے کل ماشاء اللہ داڑیاں بھی آپ رکھ دیں گے ایک ڈرام میں داڑیاں رکھیوں گے ایک میں ٹوپیاں رکھیوں گے آئے آپ ٹوپی اٹھا کے تھر پہ رکھیں داڑھی اٹھا کے پہنیں اور نماز پڑھیں اور داری ادھر دوسرے ڈرام میں رکھیں اور وہ دوسرے ٹوکرے میں رکھے اور باہر نکل ٹھیک ہے بات جس طرح داڑھی کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹوپی کا بھی مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ زینت کا حصہ ہے محلے میں بھی تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتھ روم بھی اتار کے نہیں گئے ثابت نہیں آپ باقاعدہ منگوا کے پہنیں پھر باتھ روم گئے تو ہم نے چونکہ اس کو مخصوص کر دیا ہے مسجد کے ساتھ لہٰذا بڑے سوٹڈ بوٹڈ آدمی یعنی بہترین سفاری سوٹ میں مسجد میں آئے مسجد میں آ کے ڈھونڈا کے وہ ٹوپیوں والی وہ پیٹی کہاں رکھتی ہو وہ رس نہیں جس میں بیچتے پاکستان میں اس پیٹی میں ٹوپیاں رکھتے ہو اچھا ٹوپی اٹھائی ٹوپی ایک تو ہے میلی دوسری پٹھے کی ٹوپی ہے دو چار دس دفعہ استعمال کے بعد وہ درمیان سے ڈیشن ٹینا بن جاتا ہے یعنی ذرا شرم اس کا احساس نہیں کہ وہ کیا بن گیا جو کر بن گیا یہ ٹوپی رکھ کے تم اپنے آفس میں جا سکتے ہو بازار میں جا سکتے ہو اور تم فدرت المتا سے آگے رب کے دربار میں کیسے چلے گئے اس لیے کہ موروی نے ذہن میں یہ ڈالی ہے کہ منہ ڈھکا ہوا ہو یا نہ ہو چہرے پہ داری ہو یا نہ ہو تھر پر ٹوپی ہونی چاہیے چاہے میلی ہے چاہے گندی ہے یہ نہیں بتاتے کہ یہ مسجد کی ٹوپی نہیں اپنے رومال کا بندوبست کرو اپنے امامے کا بندوبست کرو اپنی جیب کی ٹوپی صاف ستھری ہو اور وہ تمہاری زینت کا حصہ اور ٹیلی کرتی ہو تمہارے لباس کے ساتھ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر ٹوپی کے خوبصورت لگتا ہوں مزین لگتا ہوں اب سفاری سوٹ پہنا ہو اس میں آپ دیکھیں کہ ننگے سر آدمی اچھا لگے گا یا وہ پٹھے کی ٹوپی سر پہ رکھا ہوا اچھا لگا. زینت کس میں ہے اگر اس کا اندر یہ کہتا ہے اور اندر کہتا ہے اگر نہ کہتا تو ٹوپی اٹھا کے پھینکتا کیوں بعد میں کام یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح خوبصورت لگتے ہو تو پھر تم اللہ کے حکم کے بالکل برعکس اللہ کہتا خزو زینت تم خوبصورت بنو تم وہ ٹوپی سر پہ رکھ کے کیا بنتے ہو بدسورت بنتے ہو آدمی بھول بھی جاتا ہے گھر میں کوئی بات جلدی میں گاڑی میں رکھی ہوئی ہے گاڑی میں آدمی اتار کے رکھی ہے مسجد میں چلا گیا جلدی سے لاک کر کے جماعت ہو رہی ہے. کوئی بات ہے؟ ننگے سر پڑھ لو وہاں کارٹون بننے کی کیا ضرورت اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز اور تھوم کھائے کچا میں لاتی ہانڈی میں پکا ہوا تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا کچا جو سلاد کے طور پہ لوگ کھاتے ہماری مسجدوں کے نزدیک نہ آئے اپنے گھر میں پڑھ لے نماز اس لیے کہ جو چیز انسانوں کو اذیت دیتی ہے وہ فرشتوں کو بھی اذیت دیتی ہے یعنی آپ مسجد میں گھسے اور سارے فرشتوں نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا رہے ہیں. نمازی آ مسجد کیا فائدہ ہوا نمازیوں کو بھی عذیت دی فرشتوں کو بھی عذیت دی لینے سواب آئے تھے گناہ لے کے چلے گئے تو فرمایا جو پیاز اور یہ دو خبیز چیزیں کھا کے ہماری مسجد کے نزدیک کوئی نہ پھر پیاز اور تھوم تو آپ مسواک کریں تو چلی بھی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد عظم ہو جاتی ہے نا آدھے گھنٹے بعد چلی جائے گی لیکن یہ جو سگریٹ پیتے ہیں یہ تو جہاں پیشاب کر دیتے ہیں نا وہاں سے بھی دو گھنٹے آدمی اس کے پاس سے نہیں گزر پھوک میں ان کے سانسوں میں ان کے پیشاب میں ان کے جو حلال ہے وہ منع ہے کہ مسجد میں وہ کھا کے مت آؤ تو جو ہے ہی آرام اس کی تحریم کا فتو ہے معمولی چیز اور یہ اتنی مزرش ہے کہ میں تو باقاعدہ اب یہ سنت ختم ہو رہی ہے اتنے جرمانے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کینسر ہوا اور انہوں نے کیس کر دیا جی سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا، کیس ثابت کمپنیوں پہ اتنے جرمانے ہوئے کہ وہ یورپ چھوڑ کے ایشیا میں بھاگ کے آ رہے ہیں لیکن یہاں کوئی قانون نہیں پہلے وہ آپ کو ایک کمرشل دکھائیں گے جس میں ایک رائل فیملی بیٹھی ہوئی ٹانگ پہ ٹانگ کے سگریٹ پی رہی ہے اور وہ آپ کو کہیں گے بی اے پارٹ اف دس اور اس کے بعد وہ آخر میں کہیں گے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مزر ہے گزارتے صحت پاکستان کہتی ہے باقی برطانیہ سچ کہتی ہے جھوٹ کہ پیو سن. یہ منافقت نہیں مذر ہے تو دکھاتے کیوں پیسے کے لیے زیر شراب اتنی مزر نہیں اتنی نقصان دے نہیں اتنا سگریٹ نقصان دو سو زہریلے کمپاؤنڈ ہیں سگریٹ کے دھوئے کے اندر یعنی شراب کو اللہ نے کیوں حرام کیا کوئی وجہ ہے نقصان دے انسانی شخصیت کے لیے ذہن کے لیے دماغ کے لیے یہ اس سے زیادہ مضر اب تو باقاعدہ سعودیہ سے فتوا آیا ہمارا ایک خطبہ جو جمعہ تھا عربی کا وہ خطبہ باقاعدہ اس میں اس فتوے کو پورے اس کے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ کیا گیا تھا اسمیں کہا گیا کہ یہ آپ خودکوشی کر رہے ہیں اور خودکوشی حرام جو سگریٹ کی وجہ سے مرتا ہے وہ خودکوشی کر کے مرتا ہے اور اللہ نے تمہیں کہا اپنے آپ کو قتل مت کر ہر وہ قدم جو انسان کو قتل کی طرف لے جائے اور اس کی اور بلیڈنگ کی وجہ سے وہ بندہ مر جائے خودکوشی کہلاتی ہے دیکھیں نا جیسے انگلی کاٹی کوئی گلہ توڑا کاٹا اسی طریقے سے اگر ایک آدمی دس بیس سال میں تھوڑا تھوڑا پی کے زہر تو مرتا ہے تو ہے وہ خودکشی پھر امانت میں خیانت آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور سال چھ مہینے کے بعد آپ جا کے دیکھیں دو مہینے کے بعد آپ جا کے دیکھیں اس پہ جنگ چڑھا ہوا ہو اور صاحب نے جان بوجھ کے اس کو دودھ میں پھینکا ہوا ہے اور اس پہ پانی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں رول رہی ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہو اللہ تعالی نے آپ کو یہ پھیفڑے جو دیے ہیں یہ اس لیے دیے اور اس کی خوراک بھی بتائی ہے کہ پیور اکسیجن جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے میں نے یہ اکسیجن کے لیے بنائے یہ جو تم پیچھے ہو اس کے لیے نہیں بنائے میں تم اس کو ناقص دھواں دیتے ہو دار کرتے ہو امانت میں خیانت اور پھر جب نماز کے لیے آتے ہو تو ازیت اس آدمی کی اپنی تو حس مر جاتی ہے جب وہ سامنے بیٹھ کے وہ بندہ مسئلہ بھی پوچھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ پہلے اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ ان کے منہ کا کیا کرے آ تو سگریٹ اس کی تحریم کا فتویٰ ہے یہ خودکشی ہے یہ نمازیوں کے لیے ازیت کا باعث ہے یعنی سموکر کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے سگریٹ صرف منہ سے نہیں وہ منہ بند بھی رکھے کہ کپڑوں سے سنا لگے اور یہ مسجد کے تھا کے خلاف پھر بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر سے لوگ آئے دیکھا جگہ ہے آگے کسی کو کہہ دیا آپ آگے سے یہ درست نہیں جگہ نظر آئی ہے آپ کا حق ہے آپ مسابقت کریں اس کے لیے اگر نہیں آپ دوسرے کو ریفر کریں گے تم جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کروائیں آپ کا ایمان کمزور ہو جب مسابقت بالخیر ختم ہو جائے بندے کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کو بخار چڑھا ہوا ہے اس کا ذائقہ زبان کا مارا گیا نیکی کے معاملے میں تو مومن بڑا حریص اور لالچی ہوتا اور کسی کو بھی اپنی ذات پر ترجیح نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور حسب معمول اس میں سے کچھ پانی بچا کر تبرک کے طور پر اپنی دائیں طرف جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے ان کو حضور دیا کرتے تھے روٹین تھی آپ تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو دائیں طرف بیٹھے وہ پکڑا دیا اپنی روٹین کے مطابق آپ بائیں طرف بیٹھے ہوئے جاگرتے ابھی بکرستی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ. اور آپ نے ابن عباس سے فرمایا کہ اگر تم شیخ کو دے دو تو کیا خیال ہے یعنی کیونکہ تم دائیں طرف بیٹھو روٹین دائیں طرف سے شروع کرنے کے میں نے اپنی روٹین تو پوری کر لی مگر آ... تم اگر ایسی کی کیس کا مظاہرہ کرو اور شیخ کو دے دو یہ عمر میں تم سے بڑے ہیں میں نے فرمایا اللہ کے رسول شیخ سے زیادہ میں نیکی کا محتاج میں اس پانی پر شیخ کو ترجیح نہیں دیتا دا. میں دائیں طرف بیٹھوں گی میرا رائٹ آپ خوش ہو گئے اس کو کتنی نیکی کی کتنی لالچ آپ نے فرمایا اللہ نیکی میں اس کی لالچ کو بڑھا اچھی نشانی کوشش کرنی چاہیے حضور نے فرمایا تمہیں اگر احساس ہو جائے لہتاس ما فر نداول لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان میں اور پہلی صاحب میں کتنا آ جائے لستحم اگر انہیں ٹاسک کرنا پڑے تو بھی کسی کو ترجیح نہ دیں بھی ٹاسک سے فیصلہ ہوگا پہلی صاحب میں ایک آدمی کی جگہ دو آدمی آ گئے تین آ گئے چار آ گئے اور کوئی نہ کہ پاپا آپ کھڑے ہو جائیں وہ کہہ نہیں صبر کرو تاس ہوگا لاہ قرآن دازی کرنی بھی پڑے لم تو قرآن دازی کرے کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں اتنی لالچ اگر پتا ہو تمہیں میں پہلی صف میں کیا اسی طرح آپ نے دیکھا صف میں ایک جگہ بچی ہوئی یا تھوڑی سی اگر ایک صاحب تھوڑا سا سکڑ جائیں تو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ تن کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ڈھیلے شانوں والا ہوتا ہے yani اگر تم تھوڑے سے شانے اپنے اندر کر لو دو بندے اندر کرنے شانے دو بندہ کھڑا جاتا ہو جاتا چوڑا ہو کے پتا چلتا ہے تینوں ٹراک کھڑا کرنا چوڑے ہو کے کھڑا ہونے کا کیا مقصد ہے اندر کر لو چار منٹ پانچ منٹ کی بات تمہارے ایک مومن بھائی کو سواب زیادہ مل جائے گا اس کا بھلا ہو جائے گا اور تمہارے چوک جانے سے اگر اسے جگہ مل گئی ہے اس میں تمہاری کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اس کے نتیجے میں تمہیں بھی تاجر ملے گا. مومن ڈھیلے شانوں والا ہوتا ہے یعنی جب دیکھتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی سریا تو نہیں نہ ڈالا اس میں کیوں رکھی ہے فلیکسیبلٹی یہ کہ جب ضرورت ہو تو تھوڑا اندر کر لو ان کو نہیں کو بندہ تو چوڑے کر لو تو یا تو اللہ نے سکرو ٹائٹ کر دیا تم کو جی مجبوری ہے اتنا نازک جوڑ ہے اس کے باوجود اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی اندر باہر کر لیتا اس کو تو کرو اندر بار جگہ دو عام طور پہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گنا ہے گناگار کون ہے نمازی کی حد کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر بھی جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹتی نہیں اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بعض بندے نماز توڑ کے پیچھے اس کے لگ جاتے جا کہاں رہے ہو ہماری نماز توڑ کے تھا. نماز نہیں ٹوٹتی نماز پہ رائے کے دانے کے برابر اثر کوئی نہیں مسئلہ صرف یہ کہ گزرنے والا گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے نمازی کا اس کے آگے گزرنے سے کوئی تعلق اگر تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ نے آگے ستھرا رکھا ہوا ہے یعنی آگے کچھ چیز رکھ دینی چاہیے اس چیز کے رکھے ہوئے جب کوئی آدمی بھی گزرے گا تو اس چیز رکھے اسے پتا چل جائے گا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس نے مقرر آدمی روٹین میں اٹھتا ہے ٹوپی جاڑتا ہوا رومال جو ہے وہ آپ کو پتا نا اٹھ کے رومال میں رکھنا ہے تو آدمی ادھر بزی ہو ہے کوئی موبائل نکال کے طے ہے کوئی مس تو نہیں ہے. اور جناب علی دوران وہ نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے اگر کوئی آگے چیز پڑی ہوئی ہو تو اسے احساس ہو جائے گا بھائی. کوئی چیز پڑی ہوئی اس کا مطلب کوئی نماز پڑھ رہا ہے. تو سترا ہونا چاہیے اگر سترا نہیں اور آدمی سترا نہیں رکھ سکتا یعنی مسجد میں سترا کہاں رکھے گا ہاں اگر کہیں ستون آگے ہے تو اس کو بنا لیتا ہے دیوار آگے تو اس کو سترا بنا لے گا آڑ سترا کا مطلب ہے آڑ کوئی بھی. تو نمازی کی کہا گیا بہین یدئی المسلی المار گزرنے والا مرہ یا مر مرورن ہوتا ہے ٹریفک گزرنا المار گزرنے والا بین یدئی المسلی نمازی کے آگے اس, اس میں آگے کتنا مراد ہے نمازی نو سفے پیچھے کھڑا ہے آگے اس نے سترا بھی کوئی نہیں رکھا ہو تو یہ ساری نو کی نو سفے نمازی کی جگہ ہو گئی اب یہاں سے کوئی نہیں آگے سے گزر سکتا آخر کوئی حد بھی ہوگی نا نمازی کا جو ہے وہ کتنا ہے؟, کا فوکس کتنا ہے کہاں تک اس کی ہاد بنتی تو وہ حد نمازی جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے والی جگہ اور نمازی کے درمیان نہیں گزرنا چاہیے اور وہ زیادہ تر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا یعنی ہے نیچے لے جائیں تو وہاں آدمی سجدا کر اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ایک دفعہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں پتہ چل جانا چاہیے کسی نے روکا تو نماز پڑھائی روٹین میں گزر رہا ہے اور اسے پتہ نہیں تو اگر ایک دم سے کسی نے ہاتھ آ کے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پتا چل جانا چاہیے واپس ہو جانا چاہیے بعد آدمی کو اپنے گزرنے پہ تعجب نہیں ہوتا اس کے ہاتھ لانے پر بڑا تعجب ہوتا ہمارے ہاں تو یہ نا کہ اگر ذرا سی بھی حرکت ہو گئی کیسا ہے نماز میں روک رہا ہے اور خود بے شک وہ ساری نماز میں ان کا ہاتھ چالو رہا ہے کبھی داڑھی میں کبھی ناک میں کبھی کان میں کبھی سر پر کبھی ٹوبی کبھی داڑھی کو آگے کر کر کے چیک کریں چھوٹی ہوئی ہے کبھی بڑی ہوئی ہے کبھی مونچھوں کے بارے میں شک ہونے پڑ جاتا ہے نیچے تو نہیں رہے گی وہ چیک کرتے رہتے ہاتھ ٹکتا نہیں ہے ہاتھ پر اس پر کوئی تجرب نہیں ہے. اگر کسی نے روک لیا آگے تو دیکھا حکم ہے روکنے کا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور روکنے کا حکم ہے آپ نے جن کو روکا ہے نظر آ گیا حضور کو. ہمیں تو نظر نہیں نہ آتا حضور کی نماز بھی وہ نماز تھی کہ جب وہ درمیان سے گزرنے لگا تو آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے پکڑ لیا گردن سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے جگر کی ٹھنڈک یعنی جان نکلنے لگی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ کے مدینے کی مسجد کے باہر ہونٹے کے ساتھ باندھو اور مدینے کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلا کرنے سے پتا چلے اس نے کیا کیا لیکن مجھے اپنے بائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تیربلی ملک اللہ یم بغی حد من بادی تو میں نے پھر اس کا امتی سمجھ کے اسے چھوڑ دی کیونکہ ان کی سلطنت تھی جنات پر تو آپ نے فرمایا کتیا تیرا مونی تیرے خسماندا ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ کس طرح نبی کی نماز کے درمیان مخل ہوا جاتا ہے تو اس میں جتنی اس کے سجدے کی جگہ ہے اس کے بعد سے آپ جا سکتے سجدے اور نمازی کے درمیان جو تقریباً دو فٹ کی جگہ ہے ڈائی فٹ کی جگہ ہے یہ اس کا پرائیویٹ ایریا ہے احتیاط کریں اس میں بھی اگر زیادہ حاجت ہے تو گزرا جا سکتا ہے کسی کو پیشاب آیا ہوا ہے تو اب وہ کھڑا رہے کہ جناب ان کی نماز نہ خراب ہو تو نماز تو نہیں خراب ہوتی لیکن ان کا اپنا مجبوری ہے نا اور مجبوری میں آپ کا حالت اضطرار میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جائز قرار دے دی تو اس سورت میں وہ صف کو توڑتا ہوا بھی جا سکتا ہے. مولوی صاحب کے آگے سے بھی نکل کسی کا وزن ٹوٹ گیا کیا کرے پیشاب صاحب آیا ہوا وہ بیٹھا رہے گا تو اس صورت میں وہ توڑ سکتا ہے ہرم میں تباہ ہو رہا ہے لوگ نماز پڑھوے سے جایا جا سکتا وہاں اس کی کوئی ممانعت نہیں تصنا ہے اس کے بعد اطمینان نماز رب سے ملاقات اور بندے کو اتنی جلدی جیسے جیل میں آیا ہوا ہے امام شافی رحمت اللہ اطمینان کو نماز کا رکن کہتے ہیں یعنی اگر اطمینان نہیں تو نماز ہی نہیں ہوئی اور اس کی اس کا جواز و متفقن علیہ حدیث جس میں ایک صاحب نماز پڑھ کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جا کے نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھتی اللہ کے رسول بھی کے نے بار بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا آپ نے سامنے بٹا لیا کے نے اپنے گٹنوں سے جوڑ لیا اور اس کے بعد وہ حدیث ہے جس میں آپ نے پھر ایسے کر اور سات حضور کیا کہتے سمت ما پھر اطمینان رکو میں جاؤ سمت سجدے میں جاؤ سمت سجدے سے سار اٹھاؤ سمت اتنی دفعہ فروا ہے کہ امام شافی کہتے ہیں کہ اطمینان نماز کا رکن ہے ورنہ حضور اس کو کیوں کہتے تیری نماز نہیں ہوئی کوئی رکن چھوٹا ہے تو نماز نہیں نہ ہوئی اور پھر وہ زارہ کے سجدہ رکو تو وہ آدمی کر رہا تھا چھوٹا کیا تھا اطمینان تو حضور نے اس کو کس طرح اشارہ کیا اطمینان کی طرف لوگ آتے ہیں جب تک ایک رکن پورا نہ ہو جائے اگلا رکن شروع نہیں ہوتا رکو سے اٹھتے ہیں کوما ہوئی نہیں ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کم پھر کھڑا ہو جا یہاں تک کہ تیری ریڑھ کی ہڈی کے مورے ایک دوسرے کے اوپر آ جائے پتہ چل رہا جس طرح ریڑھ کی ہڈی کھڑے ہوتے ہوئے ہوتی ہے وہ اپنی اصل پوزیشن میں آ جائے پھر جاؤ یہ جناب علی وہ رکو کی اور تھوڑا سا اوپر چل جا کے سدے میں چلے گئے تو وہ قومہ تو ہوا ہی نہیں سجدے میں بھی ہاتھ وہاں سے نہیں ہٹاتے بڑی بےتباری ہے کوئی قبضہ نہ کر لے جگہ پر ہاتھ وہیں اور سر اٹھا کے پھر جا کے سر رکھ دی اور وہ بھی پورے نہیں بیٹھے آپ نے فرمایا اس آدمی کے آ کے کہ شیتان بیٹھا ہوتا جس نے کھنٹی اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہوتی اٹھنے نہیں دیتا یہ نماز ہے پڑھنے آئے ہو تو آداب سیکھو اللہ سینت اللہ سے آیا تھی دنیا جن کی کمائی دنیا میں ہی ختم ہو گئی ضائع ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں بلاقسرینا امالا جن امال کی منڈی میں جن کو گھاٹا ہوا یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہے وہ یقیناس نے سنا انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑا بینک بیلنس ہے ہمارا بڑی نمازیں آئیں گی کے گرنے اور وہاں گئے اور پتہ چلا کتنا کرنسیاں چلتی ہائی کو نہیں ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں اس لیے کہ فرمایا کہ جو آدمی نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا اس کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی آپ نے فرمایا بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے جن کی نماز ان کے سر سے بلندی نہیں ہوتی یعنی اسمان پہ جانے دور ہی ہو کوئی نہیں ہوتے وہ سر ہی ٹکی رہتی اوپر جاتی نہیں تو نماز میں اطمینان ہر رکن اطمینان یعنی جس طرح آپ نے امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کا کیوں کہا اس لیے کہ جب آپ فرض پڑے امام کے پیچھے تو آپ کو ریہرسل ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھے امام کے پیچھے آپ بڑے اطمینان سے کوما کرتے ہیں بڑے اطمینان سے سجدہ سجدے کے بعد بیٹھنا جلسہ ہے پھر آپ دوبارہ آپ نے سجدہ کیا ہے اور جو ہی آپ امام کے تباہ سے نکلے آپ کو سکھایا کچھ اور گیا تھا اور آپ نے جناب والی وہاں جا کے ڈبل سپیڈ پہ لگ گیا وہ جو امام کے ساتھ پڑا تھا وہ کیا پڑھا تھا اور یہ جو آپ آپ اب پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے دو بٹن نہیں ہیں جیسے وہ ٹیپ کے اندر ہوتے ہیں ایک نارمل سپیڈ والا ہوتا ہے اور ایک ڈبل سپیڈ والا ہوتا ہے جو آٹھ منٹ میں ختم کر دیتا ہے کیسٹ ہمارے پاس وہ دو بٹن کوئی نہیں کہ امام کے ساتھ وہ آدھے گھنٹے والی ایک گھنٹے والی پڑھو اور جب اکیلے پڑھو تو ڈبل کر لو کیا یہ وہی الفاظ نہیں ہے جو امام نے پڑھے تیری نماز بھی کم ہو گئی ہے فاتحہ اتنی نہیں ہے ایسے لوگ جو بہت جلدی رکو کر لیتے ہیں ان کی اکثریت نماز پڑھتی نہیں ہے نماز سوچتی یعنی کتنا بھی تیز پڑھے ان کی زبان اتنا تیز نہیں پڑھ سکتی جتنا تیز وہ رکو کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیح مالک یوم دین اور وہ رکوع میں چلا گیا تیز بھی پار کے دیکھا ہے وہ نماز سوچتے ہیں اور سوچنے کی رفتار بولنے کی رفتار سے زیادہ ہوتی ان کے منہ سے نکلے نہ نکلے وہ نماز سوچ کے چلے جاتے اور نماز سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا سورہ فاتحہ سوچنے سے نماز نہیں ہوتی فاتحہ پڑھنے سے نماز ہوتی اس کے بعد خوشور یہ تو کہ نماز کے ارکان تیز تیز جلدی جلدی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے اطمینان نہیں ہے تو نماز نہیں سلفا قلم تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کو حضور نے اسی طرح فرمایا اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسی سال بھی اسی طرح نماز پڑھتا رہتا جس طرح تو پڑھ رہا تھا تو اللہ کے کاغذوں میں تو بے نماز گنا جا تیری نماز کنسیڈر ہی نہیں ہو رہی تھی اور میری ملت پڑھنا تو مرتا نماز نہیں گنی جا نماز ہی نہیں پڑھ رہا بندہ سخت تھا, تھا یہ تو ہو گیا اطمینان نماز کے ہر روکن اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ علم ہم دار جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ربنا لک الحمد یہاں ایک دعا ہے ربا نال ہمبارکن یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ اطمینان آٹومیٹک مل جائے گا سجدہ کیا آپ نے سجدے کے بعد آپ بیٹھے تو کیا ہے رب پھر لی وار ہم واہ دنی وافنی و رکنی آپ نے ہر چیز مانگی اور اطمینان بھی حاصل ہو گئے یہ طریقہ ہے دو سجدوں کے درمیان کی دعا رد ہوتی ہے دو سجوں کے درمیان اور دعا بھی کیا کوئی چیز چھوڑی نہیں ربے پھر لی اللہ مجھے بخش تھے وہ رحم نہیں میرے اوپر رحم فرما واہ مجھے ہدایت دے واہ آفے نہیں مجھے آفیتر دنیا دین آخرت میں سب و مجھے رزق عطا کتنی جامع دعائیں جو تم نے سجوں کے درمیان مانگ لی اتنی نان بھی حاصل ہو تو تو یہ دعائیں ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا سمے اللہ علیہ احمد تو پیچھے کسی نے کہا ربنا وال ہم بد تھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ڈر گئے غلطی ہو گئی ہے خاموش رہے آپ نے پھر فرمایا یہ کلمات تو میں سے کس نے کہے آپ نے ڈرتے ڈرتے در اللہ میں. آپ نے فرمایا میں نے تیس فرشتوں کو اس دعا پر ٹوٹ پڑتے دیکھا میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہ اس دعا کو لے کر رب کے پاس لے اتنی اہم دعائیں تو اتنی نام تو اس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے اب خشوع قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ دفلا المنون اللہ دینفی فلاح کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرے خشوع کیا ہے حرکات کو سکنات کے اندر ڈسپلن جہاں ہاتھ باندھنے کا کہا گیا وہاں ہاتھ بندے ہونے چاہیے حرکت نہیں ہونی اللہ اللہ کہ انتہائی مجبوری جہاں کھولنے کا کہا گیا وہاں کھولنے چاہیے غیر ضروری حرکات نہیں ہونی چاہیے خوشو اس کا نام نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے کسی کے سامنے کھڑے ہو چہرے پہ مسکینی ہونی چاہیے چھٹی لینے آپس میں جاتے ہو اتنا لمبا منہ ہو جاتا کہ اگر میں ڈیزرو نہیں بھی کرتا روٹین کے حساب سے چھٹی نہیں بھی بنتی تو منہ لمبا دے کے لمبی چھٹی مل جائے مسکینی بے ترس آ جائے کسی کو میں رب کے سامنے رو پم تب کو پھر کو اگر رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ بناؤ اس پہ بھی اسے ترس آ جائے تو خوشو ہونا چاہیے ایسے ہی جیسے آدمی کسی عظیم ہستی کے آپ کسی افسر کے اور اس کے دفتر کو دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں اس کی ٹیبل کے نیچے دیکھیں کس نے وہ ٹوکری کچرے والی کہاں رکھی ہوئی ہے اور پانی صافی کہاں رکھی ہوئی ہے اور اس نے سار تو وہ کیا کہے گا میرے ساتھ بات کرو کیا بات ہے تم چیکنگ پہ آئے ہو انسپیکشن پہ آئے ہو کون ہو تم مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے آئے ہو یا مسجد کی انسپیکشن کے لیے آئے ہو پردوں کو دیکھ رہے ہو گھڑیوں کو دیکھ رہے ہو چھت کو دیکھ رہے ہو پنکھے کو دیکھ رہے ہو بندے جو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں ان کے منہ کو دیکھ رہے اور وہ بندہ آنکھوں میں دیکھ رہا ہے میں جب پلٹا کے منہ پیچھے دیکھتا ہوں نماز سلام کے بعد کے پیچھے بیٹھتا ہوں تو میرا منہ نمازیوں کی طرف ہو جاتا ہے تو جو حضرات اٹھ کے نماز باقی پوری کرتے ہیں انہیں بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے رہتے مجھے شرم آ جاتی ہے آنکھیں نیچے کا لیتے ہٹا لیتے ادھر انہیں نہیں آسی جیسے مجھے اپناٹائز کرنے کی کوشش کر اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں میرے اوپر ہوتی ہیں دماغ وہاں نہیں ہوتا ان کا وہاں انہوں نے کوئی اور فائل کھولی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ میل پہ گئے ہوئے تھے وجہ کیا ہے خوشبو نہیں ایک صاحب کے ہاتھ حرکت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے آزار میں بھی خوشبو ہوتا وہاں کنٹرول پینل میں کوئی نہیں ہے خوشو تو حرکات میں خوشو ہونا چاہیے غیر ضروری حرکات نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جب آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نماز تو ایک امام کو مقرر کر لے اس امام کو فالو کرنا چاہیے جب آپ آئے اور آپ نے اپنی نماز اس کے حوالے کر دی تو اب آپ اس کے کاشن کے پابند ہیں اس کی کمانڈ کے پابند ہیں جب وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر تو تم نے اگر دو دفعہ سبحان ربی اللہ کہا ہے ایک دفعہ سبحان ربی اللہ کہا ہے تو تم اٹھ جاؤ اس کی کمانڈ کو فالو کرو اپنی مرضی چھوڑ دو اس کا اتباع واجب ہے امام کا اتباہ تسبیحات سنت اور یہ کہا گیا کہ آپ کو ادنا کی خاطر نہیں چھوڑا جائے گا مثلا کوئی آدمی بالغ ہو گیا مسلمان ہوا ہے تو کہا گیا آپ کو کہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا ختنا نہ کیا جائے اس لیے کہ ختنہ کرنا سنت اور خطر چھپانا فرض آپ اس آدمی کا خطر کھولیں گے سنت کے لیے فرض کو توڑیں گے لیکن ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ اعتبار کوئی نہیں ہے وہاں جا کے پھر بدلنا جائے لہذا پکا کام کر کے بھیجو لیکن حکم یہی ہے لوگ سے پہلے کر لو اگر بعد میں بالک ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے مت چڑو تو امام کا اتباہ کرنا کمانڈ ملی ہے جو روح ہے جماعت کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے تابع کر دیے گئے امام کے پیچھے ہو کر لمبا سجدہ کرنا امام بیٹھ گیا اس نے کمانڈ دے دی امام اتاہ میں بیٹھا ہوا ہے واشد اللہ, اللہ پر پہنچ گیا اور یہ صاحب ابھی تک پتہ نہیں گیارہ دفعہ صبح اللہ اعلی کہہ رہے ہیں یہ ان کا یہ تکوا ہے اور ان کا خوشبو ہو ہے یہ ثواب کوئی نہیں ہو رہا تم نے کمانڈ توڑی تم نے نافرمانی کیا میل۔ اب اس نے کہا اللہ اکبر تو اس کا مطلب کیا ہے اٹھو جاؤ اس کے پیچھے پھر ہمارے یہاں زیادہ تر اختلاف ہوا ہے سورہ فاتحہ فاتحہ خلفل امام ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی اب امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے امام نے پڑھی ہے انا آتا ان امام نے پڑھ لی والا سر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا امام کہ لازم سورہ تین پڑھنی ہے کچھ بھی پڑھ سکتا تین آیات پڑھ سکتا وہ رکو میں چلا گیا آپ اپنی فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو نا تو کل کسر چھوٹی ہے فاتحہ لمبی دیر لگے گی آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں امام کی نہیں پڑھی آپ وہ جماعت والا ایک دھوکا ہے آپ نے جو اٹارنی دی تھی امام کو کہا تھا کہ پیچھے اس امام کے وہ کس چیز کی توکیل آپ نے کی تھی وہ اٹارنی کس چیز کی دی تھی فاتحہ ہی کی تو دی تھی نا باقی رقو بھی آپ اپنا کرتے ہیں سجدہ بھی آپ اپنا کرتے ہیں تصبیات میں آپ اپنی پڑھ لیتے ہیں ان تسبیحات میں آپ کو امام کا تابع نہیں کیا گیا بالو کہتے ہیں جی اگر امام یعنی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہماری تسبیح امام کی تسبیح سے زیادہ نہ ہو جائے گناہ ہو جائے گا اس میں کوئی نہیں امام جتنی دیر سال رکھے ہوئے آپ پڑھیں گیارہ دفعہ ہوتا ہے تیرہ دفعہ ہوتا ہے سترہ دفعہ ہوتا ہے آپ جب تک سجدے میں تب تک آپ پڑھتے رہے. جب امام کمانٹ دے گا آپ اٹھ جائیں اس میں امام سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا امام آستہ پڑھ رہے ہیں آپ تیز پڑھ رہے ہیں تو توکیل کس چیز کی ہوئی توکیل ہوئی آپ فاتح کہ یہ بندہ ہماری جانب سے اللہ سے بات کرے وہ جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی کہ نماز نہ مکمل ہے نا تمام ہے تو اس سے تمام آئمہ نے وجوب لیا ہے سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نا تمام ہے اور اس میں بھی چونکہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی یہ کہا کہ غیر مکمل ہے لہٰذا اس کو واجب کہا انہوں نے سورہ فاتحہ کو فرض نہیں کہا فرض کیا ہے فاتحہ کے بعد جو تلاوت آپ کرتے ہیں قرات کرتے ہیں اس کو فرض کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا فقرا امات القرآن یہ فرض ہو گیا سورہ فاتحہ واجب ہے رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن بعد والی کرات رہ جائے تو سجدہ صاف سے نہیں ہوتی وہ فرض تو سب نے یہ وجوب لیا ہے. یہ مسئلہ ہے عام آدمی کی انڈیویجل کی نماز لیکن جب بندہ ایک امام کے پیچھے ہوتا ہے تو دوسرا مطلب دوسری حدیث ہے من کانا لہو امام فکرا تو لہ جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قرات اس کی کرا گنی جاتی ہے جب تم نے اپنا وکیل مقرر کر لیا تو جب وکیل تیرا پیش ہو جاتا ہے قاضی کے سامنے تو تیری غیر حاضری لگتی ہے نہیں لو بندہ حاضر گنا جاتا توکیل نہیں تم نے امام کو دی پھر جب اس نے بات کی ہے تو تم نے اس کی بات پر امین کر پوری مسجد نے سنا ہے کہ تم نے کہا ڈو ایگری الہ امام نے جو تیرے سامنے بات رکھی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں آمین کا مطلب یہ ہے تو اس کے بعد پھر کیا پڑھ رہے ہو تم ابھی تم نے کہا امین میں امام کی بات پر امین کرتا ہوں تو مطلب ہے تیری طرف اس نے بات کی پھر امام رقو میں چلا گیا آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, امام رقو سے اٹھ گیا آپ رقو میں گئے امام سجدے میں گیا آپ قومے میں امام دوسرے سجدے میں ہے پھر آپ تو یہ تو ساری نماز میں دوڑ لگی رہتی ہے اپنے امام کے پیچھے پڑا کیا ہے تو اس میں امام کو اصل جو روح ہے جماعت کی ہوئے کو امام کو پالے گا اس وقت آپ کا کوئی امام نہیں ہے جو مسلے پہ کھڑا ہے وہ آپ کا